السلام علی یا رسول اللہ علی رسول اللہ واحلہ علی کبا صحابی کا حبیب اللہ حبیب اللہ تو <صحابس> السلام علیکم واحلہ علی کبا صحابی قیا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سلو علی, علی, علی, علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکشیاری امت کی غم خاری کے مقدس جذبے کے تحت ایک مرتبہ پھر مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں حاضر ہیں الحمدللہ ہم اس سلسلے میں موصول ہونے والی فون کالس کے جوابات اور ان کا حل قرآن پاک کی آیات احادیق کریمہ صحابہ کرام علیہ الدوان کے اقوال بزرگان دین راہی اللہ المبین کے اقوال اور تعویزات اطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مدنی پھول سننے کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے سنتیں اور آداب بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں روحانی علاج اس سلسلے کا ہی نام ہے اوراد اور وظائف دعائیں یہ سب الحمد اس سلسلے میں ہمیں سیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شریک اسلامی بھائیوں سے مدنی التیجہ ہے کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر اس سلسلے میں شریک رہیں اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے اور حسب ضرورت دعائیں اور مدنی پھول تحریر بھی کر لیجئے اوراد اور وظائف تحریر بھی کر لیجئے ان شاء اللہ یہ بعد میں بھی کام آئیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آج کے سلسلے کی پہلی ریکارڈیڈ ریکوڑ کال شامل کرتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میرا نام فیضان ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور ہمارے گھر میں پرابلم از دیٹ کہ جو ہے میری بہن کی ایک شادی کا مسئلہ ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے شکل و صورت کی بھی اچھی ہیں کوئی پڑھی لکھی بھی ہیں اور کوئی سچ پرابلم بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ میری امی کی بیماری کا مسئلہ ہے ان کی کڈنی میں سٹون ہے تو وہ علاج کی ہم کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی ڈاکٹر نہیں ہوتے کبھی بیمار ہوتے ہیں کبھی کچھ ایشو آ جاتا ہے کبھی اپریٹس کا پرابلم آ جاتا ہے تو خیر اب تھرزڈے کو اپائنٹمنٹ ہے تو ان کا آپریٹ ہوگا تو یہ ساتھ خیریت کے ہو جائے گا اور تھرڈ تھنگ کے میری نمازیں میں بھی سستی ہونے لگی ہے تو بالکل جو ہے نا عبادت وغیرہ میں پہلے بہت زیادہ کرتا تھا اشراق کی نماز بھی پڑھتا تھا اور فجر میں بھی اٹھتا تھا اور اب جو ہے نا سستی کی وجہ سے بالکل ایون جمعہ کی بھی جو ہے نا نماز پڑھنے کا دل جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور جو ہے نا کسی کام میں دل نہیں رکھتا بالکل جو ہے نا عجیب سی طبیعت ہو گئی ہے تو اس کا پوچھنا تھا کہ اس کا کیا ہے علاج کیا کرنا چاہیے فیضان بھائی باب المدینہ کراچی سے انہوں نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا ہے اور انہوں نے اپنے تین ایک مسائل بیان کیے اپنی بہن کا مسئلہ بھی بیان کیا اپنی والدہ کا بھی مسئلہ بیان کیا خود ان کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا انہیں روحانی علاج بتا دیجئے فیضان بھائی اللہ تبارہ کا آپ کی جلد نیک اور پابند سنت رشتہ عطا فرمائے آمین آپ کی والدہ کو شفا کاملا عاجیلا صحت عطا فرمائے آمین آپ کی ہمشیرہ کے لیے ایک مجرب عمل پیش خدمت ہے آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے اخلاص اکتالیس بار سورہ اخلاف اکتالیس, سور اکتالیس, سور اکتالیس بار اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف تو یہ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگے اور یہ عمل کرتے ہوئے اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلموں ڈراموں گانوں بازو اور تفاویر وغیرہ سے بچیں گے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس عمل کی مدت نوے دن ہے یعنی نوے دن تک مسلسل اس عمل کو کرنا ہے اور اگر اس دوران منگنی وغیرہ ہو جاتی ہے یا رشتے کی بات بھی ہو جاتی ہے تو یہ عمل موقف نہ کریں بلکہ اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں اور اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں یعنی ہو حول احد کی بجائے ہو احد سے شروع کریں ہو احد سے شروع کریں اختتام صورت تک اس کے علاوہ آپ نے اپنی والدہ کا بھی بتایا کہ والدہ کے گرنے میں پتھری ہے تو اس کے لیے بھی روحانی فرما لیجیے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ یا سلاموں تینتیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیلیاں کریں انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے ہر مرض سے شفا حاصل ہوگی ساتھ ہی تھا ایک اور روحانی علاج بھی پنشی خدمت ہے فجر کی نماز کے بعد تین عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا کسی سادے کاغذ پر زردے کے رنگ سے یا پھر زعفران کی روشنائی سے یہ آیت مبارکہ لکھیے آیت مبارکہ بھی سماعت فرما لیجئے اور یہ آیت مبارکہ پارہ سولہ صورت القحف کی آیت نمبر ایک سو نو ہے بسم اللہ مدادا کانبرداد ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحثیم لعقان البحروم مداد الکلیمات ربی تو یہ آیت مبارکہ سادی چینی کی پلیٹوں پر یا پھر کسی سادے کاغذ پر لکھ کر یہ مریضہ کو پلائیے یعنی اپنی والدہ کو پلائیے اور یہ آیات مبارکہ لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے کہ جب یہ آیات مبارکہ لکھیں تو باوضو یہ آیات مبارکہ لکھنی ہے اور اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے یعنی زبر زیر پیش لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے لیکن اس میں یہ خیال رکھیے کہ دائرے والے حروف کے دائرے یہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میم لفظ اللہ کا ہاں لفظ الرحمن اور الرحیم میں جو میم ہے ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے تو یہ آیا مبارکہ لکھنے کے بعد ایک پریٹ صبح فجر کے بعد ہی ایک پلیٹ دوپہر اور ایک پلیٹ رات کو پانی سے دھو کر یہ پی لیجیے اور اس عمل کی مدت ہے چالیس دن یعنی چالیس دن تک اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے کہ روزانہ صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ تین پلیٹیں لکھ لینی ہے اور مریضہ کو تین ٹائم پلانی ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ ازا اس عمل کی برکت سے گردے میں جو پتھری ہے وہ جاتی رہے گی انشاءاللہ اور الحمدللہ یہ عمل گردوں کی پتھری کے لیے بہت ہی مفید ہے تو اس عمل کو کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ اس کی برکت سے اس مرض سے نجات حاصل ہوگی اور یہی آیت مبارکہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر پھر اس کو پلاسٹک یا کسی چمڑے یا ریگزین میں سلوا کر اسلامی بھائی اسے اپنے بازو پر باندھ لیں اور اسلامی بہنیں اپنے گلے میں پہن لیں اس کے علاوہ فیضان بھائی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نمازوں میں سستی ہوتی ہے عبادت میں دل نہیں لگتا کسی کام میں دل نہیں لگتا تو آپ اپنے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے اور ان پر عمل بھی کیجیے یا با عیسو یا باعث رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر سو مرتبہ پڑھیے یا باعث انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے عبادت میں دل لگے گا اور گناہوں سے بھی انشاءاللہ اللہ نفرت ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اور روحانی لاج بھی اپنے لیے سماعت فرما لیجیے هو رحیم ہور رحیم ہور الرحیم جو ہر نماز کے بعد سات بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ شاء اللہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا تو فیران بھائی آپ ان عورات پر عمل کیجئے آپ کی والدہ کے لیے جو روحانی راج بتایا گیا اپنی والدہ کے لیے بھی اس پر عمل کیجئے اور جو آپ کی ہمشیرہ کے لیے سورہ اخلاق والا عمل بتایا گیا اس پر بھی عمل کروائیے انشاءاللہ عزوجل ان کی برکت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عزوجل اور ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے بتایا نماز میں سستی ہوتی ہے تو ایک یہ بھی علاج اس کا ہے جیسے غیبت کی تباہ میں یہ بھی پڑا کہ غیبت کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے ایک یہ بھی اس کا علاج ہوتا ہے کہ اس گناہ پر ملنے والی سزاؤں کو پڑھے پڑھا جائے اور اس کا مطالعہ بھی کرے اس کا تصور بھی ذہن میں لائے کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا اور مجھے یہ سزا مل گئی تو میں کیسے برداشت کر سکوں گا میں برداشت نہیں کر سکوں گا تو اسی طرح نماز ترک کرنے کی جو وعیدیں ہیں اس کو بھی پڑھیں اور نماز میں جو سستی کا آپ نے بتایا تو یہ سستی ختم کریں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے یہ کرنے والا بڑا خوش نصیب ہے کہ اپنے کے کریم نے جو اسے نعمتیں دی ہیں گویا کہ ایک طرح سے وہ اس کا شکر بھی ادا کر رہا ہے تو اپنی سستی کو دور کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور آپ کی گفتگو سے ان کی گفتگو سے کچھ اندازہ ہوا کہ یہ مدنی ماحول سے قریب ہوں گے یا رہے ہیں تو اگر رہے ہیں اور اب تھوڑا سا دور ہو رہے ہیں تو آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ مدنی ماحول میں رچ بس جائیں اور مدنی ماحول سے ہی وابستہ ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملن شریک ہو جائیں مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ عاشقان رسول کی صحبت میں اپنے آپ کو بٹھانے والے بن جائیں تو ان شاء اللہ عبادت میں سستی کی عادت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے امین, آمین بجاین صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کو دی کو سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد جی میرا نام محدود شیخ ہے میں بمبئی سے ہند سے بول رہا ہوں میری شہری کے آیا کی طبیعت کرا ہے میں نے بہت کی رات کو ہارٹ کے بارے میں سنا تھا آپ کے مدنی چینل سے تو اس نے حجیم کا نسخہ بتایا تھے تو تفصیل سے دوبارہ بتائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی اللہ حافظ یہ محیودین بھائی ممبئی ہند مدنی چینل پر دل کے امراض سے کے حوالے سے کوئی حکیمی نسخہ بتایا گیا تھا تو, تو, تو وہ فرما رہے تھے کہ اسے دوبارہ تفصیل سے بتا دیا جائے محی الدین بھائی اللہ عجل آتی شریک حیات کو شفاء کامل عجلا نصیح فرمائے آمین. امراض قلب کے لیے مطلوبہ نسخہ یہ مکتبت المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہ چاہیں تو آپ دوبارہ بغوت سماعت فرما لیجیے اور اگر یہ کتاب گھریلو علاج آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو کیا یہ اچھا ہو قلم اور کاغذ سے یہ جو نسخہ بیان کیا جا رہا ہے اسے آپ لکھ لیجیے اپنے پاس اس میں جو اجزا درکار ہیں انگریڈینٹس جن کو کہا جاتا ہے تو نمبر ون لیمو کا رس ایک پیالی نمبر دو ادرک کا رس ایک پیالی نمبر تین لہسن کا رس ایک پیالی اور نمبر چار سیب کا سرکا ایک پیالی ان چاروں کو یکجان یعنی مکس کر کے ہلکی آگ پر آدھے گھنٹے تک ابالیے جب ایک پیالی کے برابر رس کم ہو جائے یعنی تین پیالی جتنا رس رہ جائے تو چولہے پر سے اتار لیجیے جب ٹھنڈا ہو جائے تو اب تین پیالی شہد اس میں حل کر لیجیے یہ دوا تیار ہے اس کو بوتل میں بھر لیجیے اور روزانہ صبح نہ ہار تین چمچ یہ دوا پی لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ دل کے امراض سے نجات حاصل ہوگی اور اگر کسی کے دل کی جانب جانے والی شریانے بند ہیں تو وہ کھل جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ جو اس مرض میں مبتلا نہ ہو کیا وہ بھی یہ کر سکتا ہے ابھی اس کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ چاہیے کہ کسی طبیب سے رابطہ کر لیں اس حوالے سے ڈاکٹر سے یا حکیم سے اس سے رجوع کر لیں کہ میرے لیے یہ دوا استعمال کرنا مفید ہے یا نہیں جزاک اللہ تو محی الدین بھائی ممبئی ہند سے آپ نے ہمیں ہم سے جو حکیمی نسخہ یہی روحانی علاج میں بتایا گیا ہوگا تو وہ دوبارہ سننے کا فرمایا تھا تو وہ آپ نے امید سن لیا ہوگا اور جیسے بتایا گھریلو علاج سے لیا گیا جی جی مکتبت المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں یہ نسخہ موجود بھی ہے اگر آپ مکتبت المدینہ کا کوئی بستہ یا شاپ اپنے قریب میں نہیں پاتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو یہ اس پر آپ جائیے اور اس ویب سائٹ پر جس کو آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں یہاں گھریلو علاج نامی یہ کتاب بھی موجود ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے مطالعہ کیجئے, مطالع کیجئے انشاءاللہ اس سے بے شمار فائدہ حاصل ہوگا صلو علی الحبیب علن اللہ, اللہ تعالی علی محمد آئیے ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب حبیب صلو صلو اللہ, اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد فاروق فرانس سے میری ایڈی نا دائیں ٹانگ جو دائیں ٹانگ ہے نا اس میں درد ہے وہ ری کا درد نہیں بولتے جو چلتا ہے کبھی یہاں کبھی وہاں وہ درد ہے خود کی پرابلم ہے دو ہفتے ہو گئے ہیں بہت زیادہ نہ ہو رہا ہے دوائی بھی کافی لے ہے ڈاکٹر کے پاس دکھایا ہے پر کوئی فرق نہیں پا رہا میں کیا بھائی صاحب یہ درد کہتے ہیں کہ دم درود سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہے سر مجھے نا یہ روحانی اس کا علاج بتا دیں اور روحانی علاج چاہ رہے ہیں یہ فاروق بھائی فرانس سے ہیں اور ان کی دائیں ٹانگ میں درد رہتا ہے فاروق بھائی اللہ تبارک تعالی آپ کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی متوعہ کتاب گھریلو علاج میں سے اس کا علاج پیش خدمت ہے آپ کو چاہیے کہ روزانہ درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر اب چونکہ آپ کی دائیں ٹانگ میں درد رہتا ہے تو آپ اپنی دائیں ٹانگ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر اول و آخر ایک ایک بار درج شریف پڑھ کر صورت الفاتحہ ایک بار اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیجیے دعا بھی آپ سماعت فرما لیجیے دعا پڑھ کر اپنی سیدھی ٹانگ پر دم کر دیجیے انشاء اللہ سوجر اس عامل کی برکت سے آپ کی سیدھی ٹانگ کا درد جاتا رہے گا اور یہ یاد رکھیے کہ تا حصول شفاہ اس عمل کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ افاقہ ہوگا ان شاء اللہ آئیے کو ریکارڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی صل اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ محمد جی میرا نام احمد منیر ہے اور میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں تو میں نے یہ پوچھا مجھے نا تیرہ سال میری عمر ہے اور ایک سال ہو گیا مجھے نا شوگر ہے تو اس کا کوئی حال بتا دیجئے اللہ احمد منیر بھائی عرب شریف سے تیرہ سال کی عمر ہے اور ایک سال قبل بتا رہے ہیں کہ شوگر ہوگی احمد ملید بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کو شکر سے نجات عطا فرمائے اس کے لئے گھریلو علاج بھی پیش خدمت ہے اور اس کا روحانی علاج بھی عرض کیا جا رہے ہیں اس سے ذہن نشین فرما لیجئے روز صبح و شام پارہ 15 سورہ بنی سرائل کی یہ آیت مبارکہ نمبر اسی ربی ادخل نی مدخل صدقی و اخرج نی مخرج صدقی و جعل نی من سلطان <سلام> یہ روزانہ صبح و شام یہ والی آیت مبارکہ کا تین بار اول و آخر ایک مرتبہ دلوشی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجیے انشاءاللہ شاء اللہ عز وجل سے نجات ملے گی صلی شفائی عمل جاری رکھیے ایک اور بھی آسان سا نسخہ پیشی خدمت ہے کہ خشک صوف اور خشک کاملہ ہم وزن پیس کر باریک چھان کر اس پر تین سو تیرہ بار درود پاک پڑ کر دم کر کے رکھ لیجئے اور اندازن چھ گرام تا حصول شفا روزانہ صبح و شام مٹکے کے پانی سے استعمال کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اسے شوگر کم کرنے کا بہترین علاج پائیں گے انشاءاللہ شاء عز یہ جسے ہم بار بار کہتے ہیں تا حصول شفا ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ بھی مشکل لفظ ہوگئے یہ پتہ نہیں کیا بول کر چلے جاتے اس کو بھی تھوڑا اس کی وضاحت فرما دیں کیا مراد اسے اس سے مراد یہ کہ جب تک شفا افاقہ نہ ہو جائے جب تک شفا حاصل نہ ہو جائے یہ علاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو اس اسے کہا جاتا ہے تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیے یعنی ڈیوریشن بتایا جاتا دی ہے بعض عمال ہیں جو جس میں بتایا جاتا ہے کہ سات دن تک پڑھنا ہے بعض میں چالیس دن تک پڑھنا ہے تو بعض میں اب یہاں سے پتا چلتا ہے کہ تا حصول شفا جب تک شفا حاصل نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو ہے یہ عمل کرتے ہیں جی جی جزاک اللہ آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی صل اللہ تعالی علی محمد راجہ نثار علی سعودیہ سے بات کر رہا ہوں سر ہماری گاڑی ہے وہ ایک دن میں ایک ایکسیڈینٹ ایک ہوا دوسرے دوسرے دوسرا دوسر دوسر ایکسیڈنٹ ہو گیا سر میں وہ جاننا چاہوں گا ہمیں اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کوئی طریقہ ہے بچنے کے لیے کیا یہ دو بار ایکسیڈنٹ ہوا بتا دیں طریقہ ہے تو بتا راجا نثار علی عرب شریف سے حفاظت کا راجہ نثار علی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے خفز و امان میں رکھے اور حادثات سے محفوظ فرمائیں آپ کے لئے روحانی علاج پیش خدمت ہے آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھ لیں دعا بھی سماعت فرمالی جائیں بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ توقلتو علاللہ ان شاء اللہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ کی مدد شامل حال رہے گی انشاءاللہ. بس کار وین ٹرین یا ہوائی جہاز تو جب بھی سواری پر سوار ہوں تو بسم اللہ تین بار اللہ اکبر تین بار اور سبحان اللہ تین بار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 سبحان لہو مکرین ربنا لمنقلبون یہ دعا پڑھ لیجئے انشاءاللہ اللہ اس دعا کی برکت سے آپ اور آپ کی سواری ہر قسم کے حادثے سے اور آزمائش سے انشاءاللہ محفوظ رہے گی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم دوران سفر ذکر اللہ ازبجل میں مصروف رہیں گے تو فرشتہ راستے بھر حفاظت کرے گا اور اگر معاذ اللہ گانے باجے سنتے رہے یا فضول ٹھٹا مسخری کرتے رہے تو شیطان شریک سفر ہوگا جیسا کہ تاجدار مدینہ سرور قلب حسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سفر کے دوران اللہ و کی طرف توجہ رکھے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے اللہ و اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا سبحان ہے اللہ اللہ اور اس کے برعکس جو بےحودہ شعر و شاعری فضول باتوں میں مصروف رہے تو اللہ زبل اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتا ہے عموماً آج کل کاروں میں بسوں میں یا فلائنگ کوچز وغیرہ میں ڈی وی ڈی پلیئر اور سی ڈی وغیرہ ایل سی ڈیاں یا آویزہ ہوتے ہیں جن میں کان پھاڑ آواز میں گانے وغیرہ بجائے جاتے ہیں علمان والحفیظ اور بےہدہ فلموں کے ذریعے پیسنجرس کو انٹرٹینمنٹ دی جاتی ہے مگر در حقیقت خدا قہار عزوجل کی ناراضگی کا سامان مہیا کر کے آخرت کی بربادی اور جہنم کا حقدار بنایا جاتا ہے ذرا سوچیے تو صحیح خدا نخواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اسی دوران اگر ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی فل سپیڈ سے گاڑی جا رہی تھی اور اسی دوران ٹائر بسٹ ہو گیا یا گاڑی کے بریک فیل ہو گئے یا کسی اور وجہ سے کوئی جان لیوا حادثہ رونما ہو گیا خدا نہ خواستہ گاڑی سینکڑوں فٹ گہرائی میں گر گئی اور اپنی آنکھوں اور کانوں کو حرام سے بھرتے بھرتے موت کے گارڈ اتر گئے تو ہمارا کیا بنے گا اللہ تبارک بطالم ہم سب کو محفوظ فرمائے اور روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دیں اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا لہذا مدنی التجا ہے کہ گانوں اور فلموں کی سی اور ڈی وی کے بجائے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ خدا عزوجل و عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور فکر آخرت میں ڈوبی ہوئی آڈیو ویڈیو سیڈیز چلائیں انشاءاللہ عزوجل برکت ہوگی اور ثواب کا کثیر خزانہ ہاتھ آئے گا اور بالفرض اس دوران اگر موت پی آ گئی تو انشاءاللہ اللہ کرم بالائے کرم ہوگا انشاءاللہ شاء ابھی پچھلے دنوں مدنی چینل پر مدنی مکالمہ بھی نشر کیا گیا سفر کے موضوع پر اور وہ اس کے تعلق سے تھا کہ سفر میں کیا اچھی اچھی نیتیں سفر سے پہلے ہونی چاہیے سفر کے دوران کن اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سفر کرنا ہے اور جیسے آپ نے بتایا وہ روایت سنائی کہ اگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو شیطان فرشتہ جو ہے وہ محافظ بن جاتا ہے اور فرشتہ جو ہے اس کی مدد کرنے والا گویا کہ بن جاتا ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بڑی ایسے اہم مدنی پھول ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی کہ واقعی یہ سارا کچھ ہوتا ہے فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کا حل اور اس کا نعم بدل یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا الحمدللہ دعوت اسلامی کی سیریز وی سیریز یہ حاصل کر لی جائے اور بڑے روڈ پر جا رہے ہیں تو اس کو لگا لیا جائیں انشاءاللہ ورحمان برکتے نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل آئیے کو دیکوڈر سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ, اللہ, سلو اللہ, اللہ عم تعالی علی محمد حضرت میں اتحاب بات کر رہا ہوں دعا قدر سے حضرت میرا مسئلہ یہ کہ میری بیٹی ہے تقریباً سات ساتھ سے خوتجن میں اٹمیٹی ہیں دعا کے اندر تو ابھی تو اس کا دماغ جو ہے پلوچ ہو چکا ہے مطلب بک ڈاکٹروں کے دماغ اس کا کام نہیں کر رہا لیکن جب ایڈمٹ ہوئی دی ہاسپٹل کے اندر تو کچھ حضرات میں لے کر گیا تھا انہوں نے کہا کہ بچی کے اوپر جن آ گیا ہے لیکن یہاں سے ڈاکٹر یہ چیز نہیں مانتے کرتے کرتے اس بچی کو سات سال ہو گیا کافی میں مولانا حضرات سے میں نے رابطہ چلائی اور کافی مولانا حضرات سے میں نے بات کی تو سب نے یہی کہا کہ جن ہے جن وجہ سے بچی بیمار ہے اور ابھی تو بچی میری جو ہے اس کی یہ کیفیت ہے کہ بالکل لکڑی کی طرح سالوں سے بیٹھ پہ لیٹھی ہوئی ہے وہ تو میں یہ چاہتا ہوں آپ قرآن و حدیث سے کوئی رہنمائی کیجیے میری کچھ مجھے علاج بتائیے بچی کا کوئی اثکار وغیرہ اور دوسری بات میری اہلیہ جو ہے وہ بھی مطلب تقریباً پانچ سالوں سے بیمار ہے مطلب اس کے ہاتھ پاؤں کاپتے ہیں تو کچھ مولانا حضرات سے مجھے یہ کہا کہ ہے نا بچی جو بیمار ہے وہ اپنی والدہ کی طرف سے بیمار ہے کہ جن جو ہے والدہ کی طرف سے بچی پہ آ خدا جانے کے آتے ہوتا ہے مجھے قرآن حدیث سے آپ ضرور بتائیے گا اور اللہ آپ کو خوش ہے اللہ آپ سب کو ہمت دے تو کہ سن کا مطلب کال تھی کہ اسحاق بھائی ہیں ہمارے دوہا قطر سے سات سال سے بیٹی بیمار اللہ تعالی نے شفا اور صحت عطا فرمائی حضور انہیں روحانی علاج اسحاق بھائی آپ کی درد بھری کال سنی اور دکھ ہوا لفظ اوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپ کی بچی اور ان کی والدہ کو روبہ صحت فرمائے امین آمی آمی ان کے لیے اورات پیش خدمت ہیں دعوت سن کے اشاعتی ادارے مکتوبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج کے باب فیضان اوراد میں درود تاج کے کئی فضائل لکھے ہیں جن میں سے ایک پیش خدمت ہے سحر و آصف جن و شیطان کے دفعہ کے لیے اور چیچک کے لیے گیارہ بار درود تاج پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ عز اللہ اجزا وجل فائدہ ہوگا لہذا دونوں مریضوں پر گیارہ گیارہ مرتبہ درود تاج الگ الگ پڑ کر دم کر دیجیے ان شاء اللہ اگر جنات وغیرہ کے معاملات ہوں گے تو جنات سے نجات حاصل ہوگی اور کوئی اگر مرض ہوگا تو انشاءاللہ شاء درود تاج کی برکت سے وہ مرض دور ہو جائے گا انشاءاللہ شاء سہر سے حفاظت چیچک کے مرض سے حفاظت اس کے لیے آپ نے گیارہ مرتبہ درود تاج جل کا فرمایا اتنی الفا اور اعلیٰ اس کی فضیلت سنائیں مزید بھی اس کی جو فضائل اور بشارتیں ہیں وہ بھی اگر مدنی چینل کے ناظرین کو سنا دیجیے مزید اس کی براکت فضائل بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی سورہ کے باب فیضان درود میں لکھی ہوئی ہیں تو رسول رحمت کے آٹھ حروف کی نسبت سے درود تاج کے آٹھ مدنی پھول سبحان اللہ نمبر ایک جو شخص عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے چودہ تک شب جمعہ میں بعد نماز عشاء با و پاک کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر ایک سو ستر بار اس دروز شریف کو پڑھ کر سو رہے گیارہ شب متواتر اسی طرح کرے انشاءاللہ عز و جل حضور پاک شاء اللہ, اللہ عزل حضور وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا دوسرا مدنی پھول جو ابھی عرض کیا گیا کہ سہار و آسے جن و شیطان کے دفاع کے لیے اور چیچک کے لیے گیارہ بار پڑھ کر مریض پر دم کرے انشاءاللہ اللہ فائدہ ہوگا نمبر تین قلب کی صفائی کے لیے ہر روز بعد نماز صبح ساٹھ بار اور بعد نماز اثر تین بار اور بعد نماز عشاء تین بار ورد رکھے نمبر چار دشمنوں ظالموں حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غم و غربت دور ہونے کے لیے چالیس شب متواتر بعد نماز عشاء اکتالیس بار یعنی فورٹی ون ٹائمس پڑھے نمبر پانچ روزی میں برکت کے لیے سات بار نماز فجر ہمیشہ ورد رکھے مزید اس کے برکتیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر حاملہ پر خلل یعنی تکلیف ہو تو سات دن برابر سات مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائیے اور آٹھواں واسط مواصلت طالب و مطلوب یعنی جائز محبت مثلا میاں بیوی بی میں محبت اور ہر مقصود کے لئے آدھی رات کے بعد با وبو چالیس بار صدق کو یقین کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ عزوجل اللہ مطلوب دلی حاصل ہوگا انشاءاللہ اتنا بابرکت درود تاج آئیے اسے دعوت اسلامی کے مرحوم نگرانی شورا حاجی محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سریلی آواز میں اسے سنتے اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد محمد صاحب التاج النعراضه البراق علم دافع البلاء والمباء والقفط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منطوش في اللوح والقلم سيد الغرب والعزم جسمه مقدس وعسر وطه أضرون الغرم في البيت والحرم شمش الضحاب في قدر على نور الهدى كهكل ورام اصماح ولم جبيل الشهي يمشى في عيق من طاحب الحجود والكرم والله عالمه ودين خادمه والمراض مركبه والمغراض سفره وسررة المنفذ وَصِداوَاتُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ وقاب قَوْسَيْ نَقْضُهُ وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُ سَاجِدُ الْمُصَلِّي نَاطِحٌ مِنَ الصِّينِ شَفِيحُ مُذْنِبِينَ أَنِيسُ الْمَرِيضِ يَا رَحْمَةً مِنْ عَالَمِينْ رَاحَةٌ عَاشِقِينَ مُرَادِ فَإِذَا بِصَامِكٍ نَمِ اسْبَاحَ الرُّقْرَضِ مُحِبٌّ ثَقَرَاءِ وَاللُّغْرَبَاءِ وَالمَسَاكِينِ سيد السفراء من في الحربين ما من قبلتين وسيلتها في الدارين صاحب قابطا سن محبوب رب المشرقن ورب المغربين جدي الحسن والحسين مولانا ومولى المستفعلن ابي حبیب محمد حبی وبارک وسلم تو یہ درود کی فضیرت ہم نے سنی مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی آواز میں تاج جو مدنی چینل پر کا فوقتاً نشر ہوتا رہتا ہے تو یہ بھی سننے کی سعادت حاصل کی اس درود تاج کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے درود پاک ویسے ہی برکتوں والے ہوتے ہیں اور اس درود کی برکتیں بہت زیادہ ہیں اس کو اختیار کر لیجئے ان شاء اللہ برکتیں اور بہاریں پائیں گے ان شاء اللہ آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اٹلی سے بول رہا ہوں محمد عظیم میرا نام ہے تو مجھے دو سال ہو گئے اٹلی میں دو ہزار آٹھ کو میں ادھر تھا ابھی دو سال ہو گئے بالکل مجھے کام ہی نہیں ملا ہے کوئی کام ہے یا کوئی کچھ نہیں یا فارغ بیٹھا ہوں میرے لیے دعا کریں مجھے کام مل جائے عظیم بھائی اٹلی سے ہیں دو سال سے بے روزگار ہیں ان کو روحانی علاج اور دعا عظیم بھائی اللہ تبارک بطالیہ آپ کو حلال و آسان روزگار بقدرے کفایت جلت آفرمائے آپ کے لیے روحانی علاج خدمت ہے تلاش معاش کے لیے سورہ اخلاص کو یعنی قل حُ اللہ وحد شریف کو بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک ہزار ایک بار اول و آخر سو سو مرتبہ درود شریف عروج ماہ میں پڑھنا نہایت ہی مؤثر ہے جیسے درود میں بھی ہم نے سنا تھا عروج ماہ میں پڑھنا اس سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت فرما دیجیے عروج ماہ سے مراد ہوتا ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ سے چودویں تاریخ تک کے زمانے کو یہ عروج ماہ کہا جاتا ہے مثلاً جیسے کہ آنے والا مہینہ یہ رمضان المبارک کا ہے تو اس کے چاند رات یعنی یکم رمضان المبارک سے چودہ رمضان المبارک تک کا جو اام ہیں یہ جو زمانہ ہو ہوگا اسے عروج ماہ کہا جاتا ہے تو یہ جو روحانی علاج بتایا گیا کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک ہزار ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو یہ اس عروج ماہ میں پڑھنا ہے یعنی پہلی تاریخ سے چودہ تاریخ کے درمیان اس عمل کو کرنا ہے تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ بے روزگاری ان دور ہو جائے گی وہ نیا مہینہ آئے گا پھر عروج ماہ کا وہ اس میں یہ اس کو عمل کرنا ہوگا اب جس کے ساتھ معاشی مسائل ہیں اب جیسے رمضان شریف کو آنے میں بھی دن ہیں تو اس کے جس کے ساتھ معاشی مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے تو ایک ایک دن بڑا بھاری ہوتا ہے اس کو مطلب آسان نہیں لگتا تو کوئی اس وقت تک وہ کیا عمل کرے واقعی بے روزگار شخص کا تو ایک ایک لمحہ بڑی ہی مشکل گزرتا ہے بڑا ہی کٹھن اس کا وقت گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو حلال و آسان روزگار عطا فرمائے آمین تو اس کے لیے بھی روحانی علاج پیش خدمت ہے جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو بار اور درود شریف تین سو بار پڑے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اس کا دمان بھی نہ ہوگا سبحان اللہ اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ شاء ایک سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بھی بڑی فضیلت والی بات سنا لیکن اس میں بھی آپ نے جسے کہا سورج کی طرف رخ کر کے یہ عمل کرنا ہے اب جیسے گنجان علاقوں میں گھر ہوتے ہیں فلٹوں میں رہتے ہیں وہ سورج کہاں سے لائیں اسی طرح با پردہ اسلامی بہنیں ہیں وہ اس عمل کو کس طرح کریں تو اس کے لیے سورج نظر آنا شرط نہیں ہے بلکہ اس میں سورج کا رخ ہونا ضروری ہے یعنی مشرقی سمت کی طرف رخ کر کے یہ عمل کر لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو بار اور درست شریف بھی تین سو بار مشرقی سمتھ کی طرف رخ کر کے یہ عمل کیا جائے تو تب بھی یہ عمل درست مانا جائے گا تو اب اس صورت میں اسلامی بہن کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا اپنے گھر میں رہ کر اور مشرقی سم کی طرف رخ کر لیں ان شاء اللہ ان کا یہ عمل ہو جائے گا ان شاء اللہ آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میرا نام زاہد ہے اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں کیا وہ میرا نیفیو ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ آپ سلیز وغیرہ دے دیتے ہیں زاہد بھائی لندن سے ہیں پیٹ میں درد ہے ان کے بھتیجے کو صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کے بھانجا یا بھتیجا نیفیو جل جی. میں ایسا لفظ ہے اس کو بھانجا یا بھتیجا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نیفیو کو شفا کاملا اور صحت نافی آتا فرمائن. آمین یا واجدوں جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ شاء اللہ عزت وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی ان شاء اللہ اور عمل بھی پیش خدمت ہے یا اوئم یا اوئم یا عویمو جو سات دفعہ یعنی سیون ٹائمز پانی پر پڑھ کر دم کر کے وہ پانی پی لے انشاءاللہ عز وجل اس کے پیٹ میں درد نہ ہوگا میں میرے گھر میں تھوڑی سی پریشانی ہے میرے بچوں کی امی جو ہے مجھ سے کافی جگہ جگڑے میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی لاج دی جاتی ہے حالانکہ میں شہری طور پر ہر طریقے سے راضی بننے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ یہاں سے اللہ تعالیٰ طاہر بھائی لندن سے ان کا سوال آپ نے سنا اللہ آپ کے گھریلو ناچا کی دور فرمائے اس میں محبت یاتاف فرمائے آج ہی کے سلسلے میں درود تاج کے حوالے سے ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی کے واسطے مواصلت طالب و مطلوب یعنی جائز محبت مثلاً میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے آدھی رات کے بعد باوضو چالیس بار سدق و یقین کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ شاء اللہ دلی حاصل ہوگا یعنی درود تاج کو آدھی رات کے بعد چالیس بار سدق و یقین کے ساتھ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ اپس میں محبت پیدا ہوگی انشاء اللہ مطلوبہ انشاءاللہ حاصل ہوگی انشاء اور اس کے جل علاوہ جل ایک اور روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ جو شخص یا اولو یا اولو یا اولو 100 بار روزانہ پڑھ لیا کرے گا انشاء اللہ زوجل اس کی سوجا اس سے محبت کرنے لگے گی انشاء اللہ عز, عز آئیے کو ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ تعالی علی محمد میرا نام افضال احمد ہے میں مکہ شریف سے بات کر رہا ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہماری بیوی بیمار ہے جسم میں ہلکے اٹھے ہوئے ہیں افضال بھائی ہیں مکہ شریف سے انہوں نے اپنے گھر والوں بچے کی امی کے متعلق بتایا کہ انہیں تکلیف ہے تو ان کو روحانی علاج بتا دیجیے افضال بھائی اللہ وجل انہیں کا کامل آجلہ نصیف فرمائے امید. مدنی پنسورہ میں سے اس مرض کے اورداد پیشے خدمت ہیں پاک صاف ڈھیلا پیس کر اس پر یہ دعا تین مرتبہ پڑھیے اور پھر اس مٹی میں تھوڑا سا پانی چھڑک کر وہ مٹی جیسے جہاں دانے اور پھنسیاں وغیرہ اس جگہ پر دن میں دو چار بار مل لی جائے دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم نہ قید و عقیدہ فمہ کا فری نا الحم رویڈا تین مرتبہ یہ آیا مبارکہ اوبار کا پڑھ کر پاک صاف ڈھیلا پیس کر اس پر یہ تین مرتبہ پڑھ لیں اور اس مٹی میں تھوڑا سا پانی بھی چھڑک دیں اور وہ مٹی جہاں پھوڑے ہیں پھونسیاں ہیں اس جگہ پر دن میں دو چار بار مل لی جائے اس کے علاوہ ایک اور بھی پیش خدمت ہے یا رقیبو, یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو جو کوئی پھوڑے پھونسی بار تھوڑے پھونسی پر تین مرتبہ پڑھ کر پھونک دے انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عزوجل اللہ آئیے کو ریکوڈڈ سوال شامل کرتے ہیں عثمان سوجیہ سے بات کر رہے ہیں مکہ سے میری امی کا مسئلہ ہے اس کو سال میں درد ہوتا ہے آپ بتائیں نا عثمان بھائی شریف سے والدہ کو سر میں درد رہتا ہے روحانی علاج عثمان بھائی اللہ چل آپ کی والدہ کو درد سر سے نجات فرمائے آمین ان کے لیے عراد پیش ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مصنوعہ کتاب مدنی پنسورہ کے باب فیضان اواد میں سے درد سر سے نجات کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے جس کو درد سر ہو تو اسے چاہیے کہ یا غفورو تین بار یا غفورو کے مقطعات لکھ کر کھالے انشاءاللہ عزوجل اللہ از درد سر سے شفا حاصل ہوگی اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاجی پیش خدمت ہے کہ جسے درد سر کی شکایت رہتی ہو تو اسے چاہیے کہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو تین بار پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ شاء توجہ درد سر سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ شاء آپ نے فرمایا یا غفوروں کے مقدع لکھ کر یہ جو روحانی راج بتایا یہ اس سے کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ کسی سادے کاغذ پر یا غفورو یہ لکھ کر اور اس کو سادے کاغذ کی گولی بنا کر یہ نگل لیں تو درد سر سے شفا حاصل ہوئی ایک ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد میرا نام منیر احمد ہے جدہ سعودی عرب سے بول رہا ہوں میں سر میرا مطلب یہ ہے کہ میرا دو تین سال ہو گئے تنازع نہیں ہو رہا تنازع کا معاملہ پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کے سلسلے میں, میں میں نے بات کی تھی کچھ روحانی جو ہو سکتا وہ بتا دیجیے منی بھائی جدہ سے کام کو اٹکا ہوا ان کا انہیں روحانی منی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پریشانیاں دور فرمائے مدانی پنسورا کے باپ فیضان او راز میں ہے یاخر یا مخر یا مخر یا سو بار روزانہ پڑھنے والے کے ان شاء اللہ ازل سب کام پورے ہوں گے ان شاء اللہ آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ, صلو اللہ تعالی علی محمد میرا نام اسلام ہے اور میں شہر میں رہتا جار خان میں میں حافظ رہا ہوں میں یہی ہے کہ مجھے سبق نہیں یاد ہوتا قرآن پاک اسلم بھائی رحیم یار خان سے شاید کوئی مدنی منتھ ہے یا تھوڑی عمر جو ہے گروت کر رہی ہے بن سبق یاد نہیں ہوتا اللہ عز و جل آپ کو جلد بآمل حافظ قرآن بنائے آمین ذہن آمین کھولنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باپ فیضانِ اورات کے صفحہ نمبر دو سو تیس پر ایک بہت ہی مجرب ورد لکھا ہوا ہے ہر روز سبق یاد کرنے سے قبل اکتالیس یعنی فورٹی ون ٹائمس یہ ورد کرے اسألك أن ترزقني علما نافعا وفهما كاملا وطبعا زكيا وطبعا زكيا وقلبا صفيا حتى اعبودك ولا تهلكني بالجهاله ولا تهلكني بالجهاله برحمتك يا ارحم الراحمين مکتبت المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراط کے صفحہ نمبر دو سو تیس پر یہ عمل لکھا ہوا ہے تو سبق یاد کرنے سے قبل اکتالیس مرتبہ یہ ورد کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ اس کی برکت سے سبق جلدی اور پختہ یاد ہوگا اکتالیس جی مدنی چینل پر وقت دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے نام سے جو مدارس ہیں یا دیگر مدارس کے جو مدنی منع ہیں وہ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں یا جب یہ نشر مقرر ریپیٹ کے طور پر چلے گا تو وہ اس وقت ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں تو اب وہ تو شاید ان کے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ ہمارا درجہ تو سات یا آٹھ بجے لگتا ہے اور اس میں ہمیں ابتداء میں جا کر سبق سنانا ہوتا ہے اور وہ آدھ پونے گھنٹے میں جو نا ہمیں سبق بھی سنانا ہے پھر اس کے بعد بھی ہماری دیگر جو پڑھائی کے معمولات ہیں وہ کرنے ہیں اب یہ اکتالیس مرتبہ یہ پڑھیں گے کہ ہم سبق یاد کر کے کاری صاحب کو سبق سنیں بالکل آپ نے درست بات ہے فرمائی کہ یہ ذہن میں آ سکتا ہے تو بہرحال ہونے طالب العلم جو ہیں یہ اپنا سبق گھر سے یاد کر کر آتے ہیں اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ درجے میں آنے کے بعد جو سبق یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو سبق سنانے میں لیٹ ہو جاتے ہیں استاد آواز لگاتے رہتے ہیں سبق سنانے آئیے آئیے لیکن وہ سبق یادوں کا تو سنائے گا نا تو وہ سبق سنانے میں لیٹ ہو جاتا ہے پھر اپنا پچھلا یعنی سبقی وغیرہ سنانے میں لیٹ ہو جاتا ہے پھر منزل سنانے میں لیٹ ہو جاتا ہے تو ایسے طالب العلم کا کامیاب ہونا اور حفظ مکمل کر لینا تو اس حص کرنے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا دشوار ہوتا ہے لہٰذا میرے وہ خوش نصیب مدنی منع اور استعمال بھائی جو حص کرنے کی سعادت حاصل کریں انہیں چاہیے کہ چھٹی کے بعد بھی اپنا وقت ضائع ہرگز نہ کریں آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے مغرب تعشا آپ سبق یاد کر لیں پھر عشاء کے بعد اپنے معاملات سے فارغ ہو کر جلدی جلدی اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اپنا پچھلا یعنی سبقی وغیرہ دہرا لیں اور مدنی انعامات کے مطابق عشاء کے بعد دو گھنٹے کے اندر اندر سو جائیے اور ذہ نصیب تحجد میں آنکھ کھل جائے تو بہت بڑی سعادت ہے تحجد کے بعد ورنہ فجر کی نماز کے بعد اپنے پچھلے پارے دہرانے کا معمول بنا لیجئے بلکہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو بلکہ مدنی نامات میں بھی یہ امیر سنت نے شامل کیا ہے کہ کیا آج آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہیں تو ہر وقت باوضو رہیے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی منزل پڑھتے رہیے ایک پارا مکمل ہو جائے تو دوسرا دوسرا مکمل ہو جائے تو تیسرا الغرض اپنی زبان کو تلاوت قرآن کا ایسا عادی بنا لیجئے کہ ایک مدنی منع کے والد صاحب نے بہت پیارا واقعہ سنایا تو ان کے بچے مرسۃ المدینہ میں طالب اللم حص کر رہے تھے اب تو کر چکے ہوں گے تو وہ بتا رہے تھے ایک رات میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ نیند کے عالم میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے محسوس ہوا اٹھائیسواں پارا وہ پڑھا ہے تو میں نے وزو کیا اور قرآن پاک لے کر بیٹھ گیا وہ پڑھتا پڑھتا پڑھتا پڑھتا اس نے تقریبا پورا پارا پڑ دیا وہ اور بیچ میں ایک جگہ اٹکا خود ہی اس نے اپنی غلطی درست کی اور پھر وہ پارا پڑھنے کے بعد خاموش ہو گیا سبحان اللہ مطلب وہ مدنی منا تو اور یہ کہ اس طرح سے اپنے منزل پڑھتے رہنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ شاء و جل وجل اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل ہمارے مفتی فاروق علیہ رحمہ یہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کا ذوق تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کا شوق یہ تو ایسا تھا کہ سنتے ہیں تو رش آتا ہے اور یعنی قابل تقلید ان کا یہ عمل تھا ان کے متعلق جو مکتبت المدینہ کے متبوعہ کتاب ہے مفتی دعوت اسلامی ان کے حوالے سے ان کے ساتھ پڑھنے والے مدنی علما کا, کا یہ بیان ہے کہ دورانے طالب العلمی جب پڑھائی کے درمیانی وقفے میں ہم لوگ چائے پینے کے لیے ہوٹل میں چلے جاتے تو یہ اس وقفے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیا کرتا ایک دفعہ استف پر پوچھنے پر بتایا کہ الحمدللہ میں روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتا اب ایک منزل قرآن پاک میں سات منزلیں ہیں تو اس طرح آپ سات دن میں قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرتے تھے حافظ بھی اتنے مضبوط اور گلشن اقبال کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے مدنی قافلے میں سفر کے دوران بھی جب کبھی کھانا پکانے کی ذمہ داری ملتی تو کھانا پکانے کے دوران بھی تلاوت قرآن کرتے رہتے تھے الحمدللہ اتنے ذہین تھے اتنے ذہین تھے کہ ان کے سامنے اگر کوئی اردو ترجمہ سنا کر آیت پوچھتا تو یہ بتا دیتے ایک دن یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار تھے میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا آپ تلاوت قرآن میں مشغول تھے راستے میں مجھے یوں لگا جیسے کوئی تار ہماری موٹر سائیکل سے ٹکرائی ہے بہرحال جب میں آپ کو گھر چھوڑ کر اسی راستے سے واپس آیا تو لوگوں کا سڑک پر ہجوم تھا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بجلی کا تار سڑک پر گرا ہوا ہے جس میں کرنٹ ہے یہ سن کر مجھے ذہنی طور پر دھچکا لگا کہ یہی تار تو ہماری موٹر سائیکل سے ٹکرایا تھا لیکن ہمیں کرنٹ نہیں لگا وہ کہتے ہیں کہ میرا حسن زن ہے کہ یہ تلاوت قرآن کی برکت تھی تو جسے بتایا گیا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اب جیسے الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے حفاظ اسلامی بھائی قرآن پاک کی تلاوت ان دنوں میں شروع کر دیتے ہیں کرتے ہیں تو سارا سال پڑھنا چاہیے قرآن پاک یاد رکھنا چاہیے اور اس کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ انہوں نے غریب 65 سال سے وہ قرآن پاک سنا رہے ہیں تراوی میں 65 سال تو ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ حضور اتنا آپ کا حافظہ مضبوط ہے قرآن پاک ایسا آپ کو ماشاء اللہ یاد ہے اس کی کوئی وجہ بتا دیں تو انہوں نے بتایا کہ میں نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور ہمارے امیر اہل سنت پر اللہ تعالیٰ کروڑا کروڑ رحمتوں برکتوں کی بارشیں فرمائیں آپ کا بھی یہ معمول ہے کہ یاسین شریف آپ قرآن پاک نماز اوابین میں جو ہے پوری یاسین شریف چھ رکعتوں میں پڑھتے ہیں یہ آپ کا معمول ہے اور نماز میں کیوں پڑھتے ہیں یہ اس لیے کہ نماز میں قرآن پاک پڑھنے کا زیادہ اجر ہے تو نیکیوں کے حریث ہیں ہمارے امیر علیہ سنت اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کی حرس کا ہمیں بھی صدقہ آتا فرما تو قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا لیجئے اور اس میں جو کچھ مدنی پھول بیان کیے گئے اس کے مطابق کیجئے ان اللہ الرحمان ضرور برکتیں حاصل ہوں گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آئیے کو سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد کراتی سے بات کر رہا ہوں میرے ابو کا پوچھنا تھا عبد القادر نام ہے ان کا وہ قید ہیں پچیس سال کی سزا ہو گئی ان کو ان کو پچیس سال کی سزا ہو گئی مطلب دو سال سے قید ہے اور ہے بے قصور بے قصور پکڑا تھا ان کو عبد القادر بھائی والد صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا رہے بے قصور قید ہیں پچیس سال کی سزا سنائی گئی اللہ آپ کے والد صاحب کو کر والوں کے قید سے رہایت آپ کے والد صاحب کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبس المدینہ کی مطموعہ مدنی پنصورہ کے باب میں ہیں یا حق کو یا حق یا اگر کوئی قیدی آدھی رات کو ننگے سر ایک سو آٹھ بار پڑھے گا تو انشاءاللہ عزوجل قید سے رہائی پائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے یا ہاکاموں یا حکمو یا ہاکاموں سخت مشکل کے وقت اور جائز کام میں کامیابی کے لیے چلتے پھرتے یا عدالت جاتے وقت با وضو بے وزو اس قسم کا ورد کرتے رہیں یعنی یا حاکموں کا ورد کرتے رہیں ان شاء اللہ تمام جائز مقاصد میں کامیابی رہے گی انشاءاللہ. کو روحانی راج میں سماج سنوا لیجیے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ہوں بار فورٹی ون ٹائمس بار کسی حاکم یا افسر یا جج وغیرہ کے پاس جائز مقصد یا مقدمے کے لیے جانے سے قبل پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل وہ حاکم یا افصل انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا۔ تو اپ ان اورات کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل جلد کرم ہوگا۔ انشاءاللہ عزوجل کو ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں صلی صل اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ آمد تعالی آمد علی محمد مہربان طرف سے مورکھنڈا سے نوے فرجر کی نماز کرنے کے لیے جلدی آنکھ نے ایک پھل دی تاکہ ہمیں ان کا سوال آپ نے سنا تارک محمود بھائی اللہ سے وجل آپ کو نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ خوشی اور فضو کے ساتھ ادا کرنے کی توفیقہ فرمائے فجر یا تحجد میں اٹھنے کی نیت سے سوتے وقت پارہ پندرہ سورہ قف کی آخری پانچ آیات جز اہم جہن نمو یہاں سے لے کر اس ایت تک فلی اعمل عملا صالحا ولا یشرک بی عبادتی ربه احد یہ آخری پانچ آیات مبارکہ پڑھ لیں اور یاد رکھیں کہ ورد اسی وقت مفید ہوگا جب کہ مخارج adam حروف جو ہیں تو مخارج سے ادا کی جائیں اس کے علاوہ اگر جل سو جانے سے فجر کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے تو عشاء کی نماز کے فورن بعد سو جانا لازمی ہے اس کے علاوہ اپنے سرہانے الارم سیٹ کر کے سویا کریں یا کسی کو اٹھانے کو کہہ دیں مثلا چوکیدار مسجد کے امام موزن یا خادم سے عرض کر دیں کہ وہ جگہ دیا کریں آپ کو بعض اوقات کسی مرض کے سبب بھی بندہ جو ہے نیند سے بیدار نہیں ہو پاتا اس کا کوئی علاج جی بعض اوقات جگر اور گردے کی خرابی کے سبب بھی نیند زیادہ آتی ہے یا غلودی کسی کیفیت رہتی ہے ایسے مریض کے لیے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ شہد ملا کر اور ایک یا ای آدھا لیمو نچوڑ کر روزانہ نہار منہ پینا مفید ہے آئیے آج کے سلسلے کے آخری ریکارڈیڈ کال شامل کرتے ہیں علی الحبیب. سلو سلو اللہ اللہ تعالی. علی محمد ہمارا نام عبد القادر میں انڈیا سے بومبے سے بول رہا ہوں پرسانی نہیں ہو پا رہی ہے اور جو قرضہ کر پا رہے کر کر ہیں قرضہ بھی چڑھاؤ قرضہ ہمارا بتائیے عبد القادر بھائی ممبئی ہند سے قرض بھی چڑھا ہوا ہے روزگار کی پریشانی ہے عبد القادر بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے معاشی مسائل حل فرمائے بار قرض سے دوش فرمائے اور آپ کو حلال و آسان روزگار بقدرے کی جل جلدا فرمائے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورت الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی فخر و فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا حضرت خواجہ کریم اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فخر و فاقہ دور کرنے کے لئے اس کو بعد مغرب پڑھو لہذا روزانہ بعد نماز مغرب صورت الواقع کی تلاوت کا معمول بنا لیجیے ان شاء اللہ قرض سے جلد خلاصی ملے گی قدرے کی فایا تو بابر قدر اس کے حلال حاصل ہوگا مٹھی میٹھے اسلامی بھائی جو بجد. بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے کال ریکارڈ کروانے کے لیے فون نمبر نوٹ کر لیجیے ڈبل زیرو اسکرین پر آپ اس نمبر کو ملاحظہ کر رہے ہیں بیرون ملک شرح رہنمائی بارہ گھنٹے اس کا نمبر بھی نوٹ کر لیجئے ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فور نائن فور زیرو ڈبل فور فیڈ بیک ایڈریس فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ٹی وی ویب ایڈریس ہمارا ڈبلو دعوت اسلامی آج کا یہ روحانی علاج کا سلسلہ نشر مقرر ریپیٹ ان اللہ بروز ہفتہ صبح 5 بجے ہوگا مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیے اس کی ترغیب دیتے دلاتے رہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے آمین بجاین نبی امین صلی اللہ تعالیٰ وسلم حبیب صلی اللہ تعالیٰ